احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ بار احمدیات زندہ بار احمدیات زندہ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 احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گانا اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدی اے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد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 زندہ بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے تُس سے قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے وَمَا يَأْتِيهِمْ رسول اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسر کیا کرتے تھے کالی کا نسل کو اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لا خلت سن الاولین وہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا معال گزر چکا ہے یارو خودی سے باز بھی گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باتل سے میل دل ہٹا گیا نہیں حق کی طرح رجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سو تاسو تے آخر کدم بسک اٹھاؤ گیا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گیا نہیں یارو خودی سے باز کیوں کر کرو گرد جو محک ہے ایک بار محقق ہے ایک بار کچھ ہوش کر کے عزر سناو گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے باز یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں اپنی پاک صاف بناؤ گیا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت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 پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے مہینے کے شروع کا پہلا پروگرام جب بھی ہم ریڈیو احمد سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس میں ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بابت بات کیا کرتے ہیں آپ کے صحابہ کی بات کیا کرتے ہیں سیرت کی سنت کی بات کیا کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اگر رحمۃ عالمین کہا جاتا ہے تو واقعی واقعی رحمۃ العالمین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 پروگرام ہوگا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب بھی آج موجود ہوں گے ایک اور ریڈیو احمدیہ کا پروگرام جس کا موضوع کتب سید حضرت مسیح معود علیہ صلاط علام ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام کا مقصد سامین یہ ہے کہ وہ روحانی خزائن جو آ کر مسیح اور مہدی نے نٹانے تھے ان کا ذکر کیا جائے اور وہ عظیم الشان علمی خزانہ جو سید حضرت مسیح ماؤود علیہ صلاۃ وسلام نے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 کیا نام امتیاز احمد سرا صاحب انہیں کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اسی, اسی طرح اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بال اتنے کم کیوں لگ رہے ہیں آج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 تو اس وجہ سے آپ کو یہ میرے بال آپ کو کم کم نظر آ رہے ہیں چلیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں سپاٹ زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں عموماً مجھے علم جی. ہوا ہے کہ ان کا بھی وہ وقف ہے تو جہاں کو خدمت کا کہیں گے جی. وہ وہاں جہاں پہ کریں گے ان کی کچھ تھوڑی سی ہمیں اپ ڈیٹ دیجیے جی یہ اپنے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ذکر کیا زاہد عابد صاحب کا مولانا زاہد عابد صاحب کی اب ٹرانسفر ہو گئی ہے کیلگری ٹھیک ہے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 تائید و نسط فرمائے ہماری تو یہی آمین. ہر لمحہ اور ہر احمدی کی آج کل یہی دعا ہے اور ہمیشہ کرتے چلے آتے ہیں کہ اللہم اید امامنا القدس و وبارہ تو ریڈی احمدیہ کے توسط سے ہم سامین کی خدمت میں بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ حضور انور اید اللہ بن اسل عزیز کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر آن تائید و نسط فرمائے اور ان اللہ تعالیٰ آئندہ خطبات میں حضور خود بھی ذکر فرما دیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی و ان حضور کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ اور اس دورے میں بھی ان شاء اللہ تعالی ساتھ رہے گی تو یہ ہے اس کا حضور انور طالیہ بن عزیز کے دورے کی چند ہائی لائٹس ٹھیک ہے تو جس مسجد کے افتتاح ہوا ہے اس میں سے تو ایک فلڈلفیا کی مسجد ہے جی ایک فیلڈی فیلڈلف... فیلڈلفیا کی مسجد ہے ایک بالٹی مور کی مسجد ہے جی. غالباً ایک ورجینیا کی مسجد کا افتتاح ہوگا. ابھی ہوگا کی بات کی ہے. جی احمدیہ مسلم جماعت کی تاریخ میں فلاڈلفیا کی خاص اہمیت ہے جی اس میں کوئی شک نہیں اصل میں اگر دیکھا جائے تو پہلے تو دیکھا جائے کہ جماعت احمدیہ جو اسلام کی نشت ثانیہ ہے اس کی اس کا پیغام کب پہنچا یہاں پہ ٹھیک ہے اور है. کیسے پہنچا حضرت مسیح معود و مہدی ماحود علیہ صحت و السلام نے جب مسیح ماود ہونے کا دعوی کیا اور آپ نے مختلف اخبارات کے ذریعے سے یہ پیغام دنیا تک پہنچایا کہ میں ہی مسیح مود ہوں اور جو مسیح جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر محلہ خانیار میں ہے کشمیر میں اور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 وہ خیر المرسلین و امام الطیبین جناب تقدس ماں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص قاضب اور مختری خیال کرتا تھا اور اپنی خباص سے گندگی گالیاں اور فحش کلامات سے آن جناب کو یاد کرتا تھا یہ ڈاکٹر ڈوی کی بات کی جا رہی ہے غرض بوز دین متین کی وجہ سے اس کے اندر سخت ناپاک خصلتیں موجود تھیں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 مسیح محدود رست اوپن چیلنج دیا اور فرمایا کہ یہ اس کو اوپن چیلنج ہے اور لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ اس نے بد زبانی سے باز نہ آیا اور بد زبانی کرتا چلا گیا اور پھر اس کے دو اکربین تھے اور چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح ہندوستان میں ایک مسیح ماؤد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 سارا کا سارا جو اس کا مال تھا اس کے لوگ تھے اس کے چھوڑ کے حتیٰ کہ اس کی بیوی بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہ بڑی عبرت ناک طریقے سے اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور آخر وہ مارا گیا تو اس سے جب پیغام پہنچا ہے یہ چونکہ یہ مباحدہ جو بیک اینڈ فور تھا چل رہا تھا اپس میں جو ہو رہی تھی باتیں یہ اخبارات میں بھی کور کی گئی امریکہ میں پورے امریکہ میں تو جب حضرت مسیح مؤود کی پیشگوئی کے مطابق الیگزینڈر ڈووی مارا گیا اور عبرت ناک طریقے سے مارا گیا، مر گیا تو اس وقت اخبارات نے اس کو بڑی بڑی سرخیاں سے کور کیا اور ایک مشہور سرخی ہے جس کا ذکر ہے کہ گریٹ از مرزا بالکل, uh, the بالکل. The جی تو بالکل ٹھیک ہے یہ تو سلسلہ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 آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں یہی ویب سائٹ voiceofislam.ca آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنے تبصرے یا اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ اپنے سوالات کانٹیکٹس کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں اس میں سوال کا بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ سوال لکھ کے ہم تک بھیج سکتے ہیں یا پھر بذریعہ ای میل جو ہمارا ای میل ایڈریس بنتا ہے وہ ہے کیو دو ہی لفظ ہیں کیو سے کوسچن اور اے سے آنسر کیو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 ان گزارشات کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس یعنی چار دو دو یا پھر ٹورنٹو سے باہر اگر آپ کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ون ایٹ اور ایک اور ذریعہ ای میل ایڈریس کا ہے qa.voiceofislam.ca اسلام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 جی یہاں سے اگے کی بات اپ سے کریں گے لیکن پہلے قاضی اور ہمارے ساتھ آج کے موجود ہیں ان کے سوال لے لیتے ہیں اور پروگرام کو پھر اگے بڑھائیں گے۔ سامعین اس وقت ہمارے ساتھ اقبال احمد صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے اقبال صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک تصدیق سوالیہ کرنا ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ کوئی الیگزینڈر صاحب تھے ان کے لیے جوتی وہ بد کی۔ مرزا صاحب نے اور وہ مطلب کا ہو کے مراد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 تو اس جملے میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بار بار نہیں سمجھ سمجھا کر جب اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو پھر اس کو مباہ لے کا کہا گیا تھا امتیاز صاحب آپ سے اس کی تفصیلی جواب پھر میں لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ اس وقت ایاز صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایاز صاحب کو بھی ریڈیو احمدیہ خوش آمدید کہتے ہیں ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے ایاز صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اور سنائی جی, کی آل ہے؟ جی اللہ کا کنام آپ خیریت سے ہیں بالکل اچھا جی میرے بھائی اصل میں یہ پیچھے میں ریڈیو آپ کو ہی سن رہا تھا آپ کی یہ پروگرام ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ فلاں فلاں بھی نبی ہے فلاں فلاں بھی کوئی ہندو بھی اپنا انسان ہی ہے اس میں بھی نبی آئے ہوں گے سکھوں کے بھی گرونانک صاحب نبی ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے عقیدے کے مطابق کہ فرحون بھی نبی ہوگا پھر کیونکہ آپ کا جو خیالات ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ نبی کو پرکھتے نہیں آپ کہ اگر نبی کریم کے پہلے جہلیت جا تھی اس کے بعد ان کو شعور ہوا انہوں نے پتہ لگا کہ نبی کریم اس طرح کے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں لیکن مرزا صاحب نے آج تک یہ کہا کہ نبی کریم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں یہ تیرے نام ماننے والوں کو غرق کر دوں نے کہا نہیں ان کے دلوں میں میری محبت کیوں نہیں پیدا کرتا جی تو مرزا صاحب نے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انہوں نے یہ کہا جی اس کو بدوا دی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 تو زیادہ مناسب ہوگا ہاں جی اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت اکتس مسیح ماحود و مہدی ماحود علیہ السلام کے ساتھ اس قدر بغض ہے اور جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کی پورے واقع کی تفصیلات کیا ہیں جی. اور تفصیلات ہم نے شروع میں بتا دی کہ کیا کیا وجہ تھی ٹھیک ہے حضرت اکتس مسیح ماحود علیہ السلام نے کس وجہ سے اس کو للکارا تھا جی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 جسرا میں نے عرض کیا کہ یہ جب اعتراض کرتے ہیں مرزا غلام مصعب کادیانی پر تو بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصواء کیا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور قرآن تعلیم کیا ہے تو جب بھول جاتے ہیں تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کھول کے بات بیان کی جاتی ہے تو پھر بالکل ہی اپنے پاؤں سے الٹ جاتے ہیں واپس تو بات کیا ہوئی کہ اس, اس نے اسلام کے خلاف بدزبانی کی اور نبی حضرت مسیح معذرت اسلام نے فرمایا کہ اسلام کے خلاف بدزبانی زبانی نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی نہ کرو تو آؤ اس کا ایک سمپل سا ایک آسان سا حل ہے وہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم مباہلا کر لیتے ہیں اور سچا اور ایک دوسرے پر لانت ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سچا جھوٹے کی عمر جو جھوٹے کی جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا یہ اس اس کی صداقت کا نشان ہوگا ٹھیک ہے تو یہ حضرت مسیح محدود نے جو کیا قرآن حکم کے بالکل عین مطابق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیا ٹھیک ہے اور وہ مباحلے والی جو آیت ہے جس میں اپنے آپ کو بھی بلاؤ اپنے بچوں کو بھی بلاؤ اپنی بیویوں کو بھی بلاؤ اور ہم ایک دوسرے پر لانت ڈالیں تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں مباہلا کیا ان کے ساتھ جو آئے تھے عیسائی آئے تھے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 کہ آپ یہ سوچیں کہ دعوت کے بغیر ایک شخص کا کام یہ ہے کہ وہ کہے کہ یا میں زندہ رہوں یا تم زندہ رہو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے اس کو فرض کر لیا ہے ہاں جی دوسرا دوسرا میں نے جیسے عرض کیا کہ اعتراض برائے اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سردان. فرمایا تھا کہ پہاڑ ہاں آپ نے جہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں ہدایت آ, کا آ, ہدایت پا سکتے ہیں وہاں پہ آپ آپ صلی اللہ علیہ یہ پا سکتا تو وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ حبیم وطب. ठीक है. ठीक है تو یہ آئے بھول جاتے ہیں جی. روز مرہ کی پڑنے والی آیتیں ہیں قرآن کریم کی صورتیں ہیں لیکن بھول جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں پھر دوسری بات ایاز صاحب نے کچھ اس طرح سے کی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 ابنا یہ کھلی کھلی آیت ہے اس میں اسی حکم کے تحت مباحلے کا چیلنج دیا گیا اب دیکھیں پہلا مباحلہ آیت کا ایک ترجمہ اردو میں بتا بھی دیجیے تاکہ سب کو ہمارے سننے والوں کی سمجھ جائے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چنانچے اب آپ کے علم اور وحی پہنچنے کے بعد جو بھی اس کے بارے میں آپ نبی علیہ وسلم سے بحث کرتے ہیں یا اس پہ شک کرتے ہیں تو نبی کرہ دیجیے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں پھر التجا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے میں فیصلہ کر دے کیسے لانت اللہ علیہ القاظمین اللہ کی لانت قرار دیں جھوٹوں پر ٹھیک ہے تو بالکل میں نہیں سائد کے تحت اور پہلا جو ہوا ہے مباحلہ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 اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے خدا واحد کی طرف بلایا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے چلیے بہت شکریہ یہ بات اب میں کرنا نہیں چاہیے لیکن بہت صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں تو صحیح بخاری میں کچھ احادیث ایسی بھی موجود ہیں جس میں ایک باپ ہے جو کتاب الاستقاء میں باندھا گیا ہے جی اور امام بخاری نے اس کا جو باپ باندھا ہے اس میں الفاظ ہے پانی مانگنے کا بیان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 جاتا رہا جی تو بات یہ ہے کہ بدوا کی بات اس طرح سے نہ کر دیا کریں جی نہیں یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے یہ مثال بھی ان کو پتا ہے اور بڑا مشہور واقع ہے تاریخ اسلام کا واقعہ اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ پھر دوبارہ دعا کے لیے پوری حدیث اور سورہ لاہب کا جیسے میں نے ذکر فرمایا یہی ہے نا ہلاکت ہو لاہب پر جی ہاں اور اس کی بیوی پر یہ کیا بیان کر رہی ہیں ٹھیک ہے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 اور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ وسلم کے اسوا کے تحت ہے جب نجران کے عیسائی آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو مسجد نوی میں عبادت کی اجازت دی تو یہ جماعت احمدیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم, وسلم. کے اس پر چل, چل کر عمل کرتی ہے تو یہ ہے تو جماعت اس وجہ سے جماعت نے جہاں پہ بھی مسجد قائم کی ہے وہاں پہ یہی میسج اور پیغام ملتا ہے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 ہمیں یہ نظر نہیں آتے ہیں امتیاز صاحب کے جو دین کے بارے میں بات کی گئی یا مومن کے بارے میں بات کی گئی کہ حکمت جی مومن کی گمشدہ میراث ہے جی حکمت سے آری ہو جاتے ہیں لوگ اور دوسری طرف جب آپ لوگوں کو دور کرتے ہیں اور دور رکھتے ہیں مساجد سے جی تو اس قسم کا جو گمان ہے وہ حقیقت بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان مساجد میں پتہ نہیں شدت پسندی کی تعلیم دیتے ہیں جی ان مساجد میں پتہ نہیں یہ ایک ایسے جہاد کی تعلیم دیتے ہیں جو غیر مسلموں کو مارنے کی بات کرتا ہے جی اس زمین میں ہمارے ہاں بھی ہوا ہاں جی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کینیڈا میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے آٹو میں بھی ایک مسجد کی جو چیریٹی سٹیٹس تھا وہ ریوو کیا گیا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 یہ پروگرام تھا دیکھیں عصفہ تو... جی مسوری میں, میں اپ کو کتا کلامی معاف بات ہو رہی ہے خلافت کی اور کس طرح خلافت ہمیں ہمیں ہماری نمائی کرتی ہے جی اللہ تعالی نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے خلافت کو قائم کیا ہے کنتم شفا علی جی خفرت من النار کہ تم گمراہی کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے اور اللہ تعالی نے تمہیں بچا لیا وہ کیسے بچایا حبل اللہ کے ذریعے جی, جی اور مسلمان اس کو اس, اس کو اس کی بات نہیں کر رہے اس کو مان نہیں رہے تو نقصان آ جا کے مسلمانوں کا امت مسلمہ کا ہے جو مان رہے ہیں وہ فائدے میں ہیں اب وہ بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ دو قسم کے رسپانس تھے جب یہ خاکوں کا واقع ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں فرانس میں اور دوسری جگہوں پر ایک طرف امت مسلمان کا تھا جو کہ باہر سڑکوں پر لے آئیں آگے لگا دیں اپنی ہی جائیدادوں کو آگ لگا دیں لوگوں کی پراپرٹیز کو تباہ کر دیں یا کسی امبیسی میں توڑ پھوڑ کر دیں یہ رسپانس تھا دوسری طرف جماعت احمدیہ مسلما کا کیا ریسپانس تھا آ، آ، حضور انور خلی حضرت میرالمومن خلیفۃ المسیخام سید تعالیٰ بن اصل عزیز نے جماعت احمدیہ کو پورے دنیا کے احمدی مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام کیے جائیں پھر پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام ہوئیں پوری دنیا میں اور پھر حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو کتاب ہے لائف اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی. وہ سمجھ. لوگوں میں مفت تقسیم کر دی جی لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں جی. جی. کتاب کتاب تقسیم مفت کیجی گئی جی. جی. جی. اور صرف اور یہ ہے اور اس کے بعد ایک اور طریقہ تھا کہ اگر انہوں نے قلم اٹھایا ہے ان حضور صلی اللہ کے خلاف تو ہم نے بھی قلم اٹھایا جی. حضور انور کی ایک کتاب ہے اس کا سارا جواب ہے ان خاکوں کے جو حقیقت ہے اور اس کے جو ایک اسلام مسلمان کا رد عمل ہونا چاہیے حضور کی کتاب ہے وہ है. پھر جو احمدی مسلمان ہیں انہوں نے دنیا بھر میں مختلف ٹی وی چینلز پر ریڈیو چینل ریڈیو اسٹیشن پر انٹرویوز دیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی جو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 پروگرام میں آج ہمارا موضوع مختلف موضوع ہیں جن کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں بنیادی طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دو مزید نئی مساجد کا افتتاح اس ہفتے امام جماعت احمدی حضرت مرزا رحمت صاحب خلیف الخام عزیز نے کیا ہے ایک فلاڈلفیا میں اور دوسری دوسری مسجد ہم نے کہاں بتائی تھی بالٹیمور بالٹیمور تو فلاڈلفیا اور بالٹیمور ان دو مساجد کا افتتاح ہوا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 بات آگے بڑھ رہی تھی ہم نے مفتی محمد صادق صاحب کی بھی بات کی تھی اس سے پہلے کے بات کو آگے بڑھائیں سامین کو یاد کرا دیتے ہیں کہ اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو یہ نمبر ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا پھر ریڈیو احمدیہ کا ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو فائیو فور ون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 ایک روشنی کی شمع ثابت ہوگی یہ مسجد اور فرمایا کہ hope to all peace loving people اور ہر امن پسند لوگوں کے لیے یہ ایک امید کرے گی اور irrespective of their caste, creed کریڈ اور کلر اس میں کسی کا یہی اسلام کی دیکھیں خوبصورت تعلیم ہے سفی صاحب جی. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم بیان اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے انسان کو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 اس ہفتے کا جو کینیڈا کے لیے خاص موضوع رہا امتیاز صاحب وہ کینیبیز کے حوالے سے تھا ٹھیک <laughs> ہے اور اس میں جو مجموعہ لیگلائز ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ بھی رہتا ہے जी. تو لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی تھے میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ یہ ٹھیک ہوا غلط ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا اب پوچھنے والا دو رائے, نہیں ہیں جی. دو رائے اس میں ہے نہیں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 ہاں جی میں ضرور اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کینوس کے حوالے سے ذکر کیا میں, میں اپنی سامعین کی خدمت میں یہ اور جو خاص کر کے پیرنٹس ہیں والدین ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آ, بچوں کو یہ باور کروانا چاہیے کہ اگر حکومت نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے یا اسے لیگل قرار دے دیا ہے جی آ,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 اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچاتی ہے اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی دوسرا ایک یوتھ میں سستی پیدا کر دیتی ہے وہ جب ہائی ہوتا ہے تو اس کا مزا آتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے ریگولر موڈ میں آتا ہے تو اس کا کچھ کرنے کو دن نہیں کرتا اس کی پڑھائی اس کے اثر انداز کرتی ہے جاب اثر انداز کرتی ہے اس کی جو فیملی لائف ہے اس کو خراب کرتی ہے اس کی جو دوستی ہے اس کی زندگی یار دوست ہیں اور زندگی خراب کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ایک شل میں چلے جاتا ہے اور پھر ٹوٹلی اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کھل کے اس پر بات کرنی چاہیے اور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 دوسری طرف نہیں جائیں گے हुँ. اگر وہ نبی عربی کی مثال ہے بطال دکان اور شیطان हुँ. کہ جو خالی دماغ ہے فارغ انسان ہے، وہ دکان، शیطان शیطان شیطان کی, کی دکان ہے تو اس میں ایسے ہی ش... وہ آتے جاتے ہیں جو خیالات, خیالات آتے, آتے, آتے جاتے ہیں جی. جو انسان کو دوسری طرف لے جاتے ہیں بہرحال جماعت احمدی اللہ تعالی کے فضل سے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 سپورٹس ایکٹیویٹیز سپورٹس کلب ہیں ڈفرینٹ لیگز ہیں کرکٹ کی لیگ ہے ساکر کی لیگ ہے احمدیہ باسکٹ بال لیگ ہے ابھی حال ہی میں ہماری احمدیہ مسلم یوت امریکہ گئی ہوئی تھی امریکہ بھر سے احمدیہ مسلم یوت کے جو ٹیمز ہیں وہ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہوئیں اور بیلی سے بھی ہمارے دوست مولانا نوید احمد منگلہ صاحب وہ بھی ایک ٹیم لے کے آئے اور فائنل تک پہنچ گئی ٹیم اور ہماری کینیڈا کی ٹیم اللہ تعالیٰ کے سال پھر فاتے ہوئی تو کینیڈا جی. سے بھی ٹیمیں جاتی ہیں اس طرح کرکٹ ٹورنامنٹ انگلینڈ میں ہوتے ہیں آ, ب, باسکٹ بال کی لیگ ہے ساکر لیگ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فض اس طرح جماعت احمدیہ اس کو جو احمدیہ مسلم یوتھ ہے اس کو رکھتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹس اور پھر دوسرا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 اور بہت سارا جو جماعت کے اندر والنٹیر کام ہیں وہ خدام کرتے ہیں جو ہماری احمدیہ مسلم یوتھ ایسوسیشن ہے وہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی کے اندر کام ہے وائڈر سکیل کے اوپر بڑے سکیل کے اوپر تو وہ بھی احمدیہ مسلم یوتھ کرتی ہے جب دو, دو سولہ میں جماعت احمدیہ نے پچاس سال یہاں پہ منائے تو خدام الحمدیہ نے ہماری جو مسجد خدام الدی یوتھ ایسوسیشن ہے انہوں نے اے اے کہا کہ ہم کینیڈا کو شکریہ ادا کرنے کے طور پر ہم ایک ملین پاؤنڈ نان پیرشبل فوڈ اکٹھا کریں گے اور کینیڈا بھر, بھر کے جو فوڈ بینکس ہیں اس میں ہم وہ دیں گے ہے تو انہوں نے پھر یہ فوڈ اکٹھا کیا اور ایک ملین پاؤنڈ سے زیادہ اللہ تعالی کے فصل سے لوکل جو رفائی ادارے ہیں فلائی ادارے ہیں تو یہ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 یہ نہیں تھا کہ صرف اپنی جیب خرچے آپ نے دیے جی اس پیغام کو بھی پہنچایا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس طرح کر رہے ہیں اور طریقے ڈھونڈے کے کس طرح سے ہم نے زیادہ سے زیادہ جی جمع کرنا ہے پھر بچوں میں ایک آپس میں چیلنج شروع ہو گیا بالکل اس نے کہا کیا میرے تو دو سو پاؤنڈ کا تھا وہ پورے ہو گیا میں اس سے آگے نکل گیا ٹھیک تو مجھے یہ ساری باتیں اس لیے یاد ہے کہ بچے پھر اس میں نہ صرف انگیج ہوتے ہیں خدمت کا ایک الگ مزہ ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے تو سامع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 اردو زبان میں آٹھ بجے شب براہ راست نشرات کا آغاز کرتا ہے اور بجے شب تک براہ راست نشیات جاری رہتی ہیں جبکہ کی آخری حصے میں یا کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخص ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ایک تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج جس خطبے کی ریکارڈنگ پیش کی جائے وہ انیس اکتوبر کو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 سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اپنے بن سکتے ہیں پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجن یہ کوئی نئی تنظیم ہے کیا ہے سفیر یہ ایک تنظیم ہے جو تقریباً سو سے زائد سال ایک سو بیس پچیس سال کے قریب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 انیس سو ترانوے میں دوبارہ یہ کانفرنس ہوئی شروع اس کا اجرا ہوا اور اس کے بعد پھر یہ نہیں رکی اور آآ آآ یہ کانفرنس چلتی رہی اب یہ انیس سو ترانوے میں یہ کانفرنس دوبارہ شکاگو میں ہوئی ٹھیک ہے اور اس میں ڈالی لاما بھی نے بھی شرکت کی اور وہ کی نوٹ سپیکر تھے پھر انیس سو ننانوے میں آآ آآ یہ کانفرنس کیپ ٹاؤن میں ہوئی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 تیم ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر ہوتا ہے آسٹریلیا میں مثلا جو منعقد ہوئی وہ دو ہزار نو میلبرن آسٹریلیا میں منعقد ہوئی اور ان کا کیا تھا جو جی. اس میں تقریباً چھ لوگوں نے شرکت کی اور اس میں بہت سارے ایشوز جو ایبوریجنل سے ریلیٹڈ تھے ریکنسلیشن سے رلیٹڈ تھے ان کو شامل کیا گیا اور اس میں ایکسٹریمزم کو بھی ڈسکس کیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دو پندرہ میں کانفرنس ہوئی وہ برسلز بیلجیم میں ہوئی آم آم اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور اب جو کانفرنس ہو رہی ہے ٹورنٹو میں جی ہو رہی ہے اس سال اور یہ یکم نومبر سے سات نومبر تک ہوگی اور جیسے میں نے ٹورنٹو میں اور اس کا تھیم بھی ڈائورسٹی اور ریکنسلییشن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 Uh, اس میں uh, مختلف uh, موضوعات پر uh, بات ہو رہی ہے اور uh, uh, جو uh, خاکشار کو توفیق مل رہی ہے اس uh, اس میں اس کانفرنس میں ایز uh, اسپیکر کے طور پر وہ پیتھ وے ٹو پیس ہے اس کے بارے میں ہم ان شاء ڈیٹیل میں بات کریں گے تو uh, اس میں جو اس کانفرنس جو ٹرونٹو میں کانفرنس ہو رہی ہے وہ ہے The پرومس of Inclusion The پاور of لو یہ ہے اس کا موضوع ہے یہ اور جتنی بھی تقاریر ہوں گی وہ اس کے ارد گرد گھومیں گی دراصل یہ جو اس میں یہ جو کانفرنس تھی انہوں نے پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز نے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 تو دراصل اصل تقریر تو حضور حضرت امیر المومنین کی تھی تو بہرحال چونکہ ایک آپرچونٹی تھی اور جماعت احمدیہ کا ایک جو انٹرنیشنل کیمپین ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا پانچ جی تو اس ضمن میں پھر جو یہاں پہ جماعت احمدیہ کے president ہیں مسٹر لعل خان ملک ملک لال خان صاحب انہوں نے مجھے مجھ سے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے جا کے اس موضوع پر تقریر کرنی ہے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اسلام حریت yeah. کی نمائندگی کرنے کی اور ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اے اے اے اے اے اے اے امید کا پیغام ہے اور ही. جو اسلام کی حقیقی تعلیم پر مبنی ہے اور دراصل یہ جو پیغام ہوگا یا تقریر ہوگی اور اس میں جو نائن فنڈامینٹل ہیں اس کا کریں گے تھوڑی دیر بعد تو وہ بیسیکلی ان کو پہنچایا جائیں گے کہ یہ ہے کہ کس طرح پیتھے ٹو پیس ہم اچیو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سامعد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 یہ ہوگی آپ نے اگر اس میں شامل ہونا ہے تو آر پی کے لیے آپ اے ایم جے لجنا آپ یہاں پر آر ایس وی پی کر سکتے ہیں یا پھر اس پر آپ آر کر سکتے ہیں ٹویٹر پر اے مسیساگا یعنی اے ایم مسیساگا یہ ان کا آئیڈیا ہے آپ ان کو اپنا آر ایس پی بھی کر سکتے ہیں لیڈیز اونلی یعنی خواتین کے لیے ہے صرف انٹرفیت سمپوزیم ہے ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ رول آف ویمن ان اپنگ اوور فیوچر جنریشن تو موڈ آف کمیونکیشن یعنی یہ ہوگی انگریزی زبان میں ہی کیونکہ دیگر مذاہب بھی آ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے تو وہ خواتین جو دلچسپی رکھتی ہیں سننا چاہتی ہیں اس میں آپ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 شہر کو صاف کرنے لگے ہوئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں تم نے اسلام دیکھنا ہے تو میرے شہر میں آ کے دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں مسلمان صحیح. کیسے ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ ساری باتیں کال ہی نہیں بلکہ فی نہیں ہے عملی طور, آمد طور آمد پر اللہ, آمد اللہ آمد کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت ان چیزوں کو دکھاتی ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں سامع جب ہم پروگرام شروع کریں گے دس بجے شب انشاءاللہ اے ایم فائیو تھرٹی پر تو ہم آپ کے سامنے اس کیمپین کی بات کریں گے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 تو بنیادی طور پر اسلام ہمارے سامنے رہنمائی کے کون سے اصول رکھتا ہے ان نو رہنما اصول جو اصولوں پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے اور ایک ایک اصول کو سامنے رکھیں گے کہ جس کی تعلیم قرآنِ کریم نے دی حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََََ وسلم نے دی اور ان تعلیمات کی روشنی میں یہ تعلیم آج امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسال احمد صاحب خلیفت المسیح الخام سید تعالیٰ بنسر عزیز جب کبھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں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 اجازت دیجیے ان شاء آپ سے ملتے ہیں دس بجے اے ایم فائیو تھرٹی پر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بادہ بادہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیات زندہ باد احمدیات زندہ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 مدی یا زندہ بار احمدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ بار کرتے تھے صدیوں سے جس کا <تصالح> وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیا anyway, زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا